و و و و و علی. خدمت اللہ تبارک سورسا کی تیسری آیت میں فرماتا ہے اور عورتوں سے نکاح کیا کرو جو تمہارے لیے حلال ہیں خا ایک سے خا دو سے خواہ تین سے خواہ چار سے پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو اور حضرت ابو حریر اور اللہ تعالیٰ انہوں سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی آدمی کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا یہ بھی اس ترمیزی ابوداؤد نسائی اور عبد ماجا سے مردی ہے آج ناظرین ایک ایسے اہم معاشرتی پہلو کو ایک ایسے اہم معاشرتی مسئلے کو میں اٹھانے جا رہا ہوں اس ایوان میں جس پر بہت سے لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن و اللہ رسول عالم کی کیا وجہ ہے کہ اپنی زبانوں پر کفل لگائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک نظام ہمیں عطا کیا ہے اور معاشرے میں معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے ایک ایسا توازن قائم کیا ہے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس پر اگر ایک مسلمان صحیح طور سے عمل ہو جائے معاشرے کی تمام تر برائیاں جو ہیں ناظرین وہ صرف ایک فلاسفی پر عمل کرنے سے اس کا نتیجہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا اس سے قبل جو ہے عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ ایک سے لے کر دس دس بارہ بارہ بیویاں کیا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بحیثت کے بعد اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے چار تک کی اجازت دے کر یہ فرما دیا کہ چار سے زائد جس کی بیویاں ہیں اس کو فارغ کر دو آج ناظرین اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مبنی ہے اگر آپ فلپینوں کی بات کریں تو اس وقت فلپائن میں پوزیشن یہ ہے کہ تین خواتین کے ساتھ ایک مرد ہے اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو اس وقت کم و بیش 8 سے دس خواتین کے اوپر ایک مرد جو ہے ان کی کفالت کر والا ہے اور کرب قیامت کی ناظرین یا جی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب جیسے قیامت قریب قریب ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے پچاس خواتین کی کفالت کے لیے صرف اور صرف ایک مرد ہوگا اور اگر آپ اپنی سماعتوں کو تازہ کریں تو اسی فورم سے ناظرین اور انہیں پروگرامز کے ذریعے سے آپ یہ ہی سنتے ہیں کہ دنیا بھر سے کتنی بچیاں اپنے رشتوں کے لیے منتظر ہیں ان کے پاس اچھی تعلیم بھی ہے ماشاء اللہ ان کے پاس اچھی صورت بھی ہے ماشاء اللہ ان کے پاس دینداری بھی ہے ماشاء اللہ لیکن ان کے پاس اچھے رشتے موجود نہیں ہیں اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ہم جو اجمی ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایک بات لاگو کر لی ہے معذ اللہ کہ ہم گناہ کر کے آ جائیں تو ہمارے گھروں میں اس گناہ کو قبول کر لیا جائے گا لیکن اگر ہم اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفسانی خواہشات کا اصیر قرار دے کر یا عورتوں کی زلفوں کا اصیر قرار دے کے ہمیں بہت ہی حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ناظرین نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرہ ایک ایسی روی کا شکار ہوتا ہے جس کا تصور آج ہم کر نہیں سکتے تھے لیکن آج ہماری آنکھیں ان تمام باتوں کو دیکھتی ہیں آج ناظرین ہم گفتگو کریں گے اس اہم موضوع پر کہ آج دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بات تو پرانی ہے لیکن ان تقاضوں کے مطابق کیا اب مسلمان کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس وقت کلام کروائیں گے اپنے مفتیان سے تعارف کراؤں اپنے تمام مہمان سے جو اس وقت صاحبان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ نظیم سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے ماشاء بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز تکلّم محترم جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل نظام جدید صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں اور آخر میں تشریف فرما ہے ماشاء اللہ نوجوان صناخت ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم عمری میں ماشاءاللہ ان کو بین الاقوامی سطح کا بنا دیا اور بے شک یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والی وسلم کی نگاہ کرم ہے محترم جناب غلام مصطفی مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس ایوان کے دروازے انشاءاللہ میں آپ کے لیے کھلوں اور آپ جانتے ہیں اسٹار ٹائم میں چونکہ بہت وقت کی قلت ہوتی ہے تو آپ کی کال لیکن ضرور ہم شامل کریں گے موضوع کے اعتبار سے یا نعتوں کی فرمائش یا اس سہج اگر آپ کو اسے کئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو میرا یہ ایوان آپ کو منتظر رہے گا غلام مصطفیٰ آپ کو مفتی صاحب آپ کو اور جناب صحیح صاحب آپ کو تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلامت کرتا ہوں La ilaha illallah La ilaha illallah Hasbira فل جائے کلمہ حق سے ملاتا ہے یہ کلمہ حق سے ملاتا ہے یہ سیدھی راہ چلاتا ہے جنت کی راہ دکھاتا ہے یہ حق سے ملاتا ہے پرولا لارا اوری لار گی جب چمکا کا شور ہوا بچہ بچہ پھر قبول ہو یہ یا رب لا اسٹار ٹائم کی اسپیشل اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے آج ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی جو اجازت ہے یا جو تصور ہے یا جس کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے دراصل آج کے دور میں ہمیں اسے کیسے دیکھنا چاہیے بات کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی کالز بھی اس ایوان میں شامل کریں گے اسلام میں بنیادی طور پہ نکاح کا تصور کیا ہے محمد بہت ہی اہم سوال کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے جن بھائی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کی مختلف ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں سونے جاگنے کی ضرورتیں ہیں غذا کی ضرورت ہے ہر چیز کی ضرورت ہے اسی طریقے سے افزائش نسل کے لیے اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمیں نکاح کا قاعدہ اصول جو ہے وہ ہم ہمارے لیے بیان فرمایا اب دیکھیں کہ اگر یہ افضائش نسل کے لیے جو عورت اور مرد کے درمیان تعلق ہوتا ہے اگر یہ بغیر کسی قائدے اور قانون کے قائم ہو جائے تو اسے ہم اچھی نکاح سے نہیں دیکھتے دین اسلام اسے جنا کہتا ہے لیکن اگر یہ قائدے اور اصول کے مطابق ہو جائے اسے نکاح کہا جاتا ہے اور وہ بولان اسی بات کی جانب اشارہ فرماتا ہے کہ وہ لوی کا خم سے واحدہ وجہا زوجہ یسکون علیحا کہ وہی ذات ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر ان کے لیے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا کیوں؟ زوجہ کو پیدا کیوں فرمایا آپس میں نکاح کیوں یس کونا ارحا تاکہ زوجہ کے ذریعے انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو قرآن پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ ہننا لباس الرکھم ون تم لباس النا ہننا اس قائدے اور اصول کی جانب اپنے اشارت بیان فرماتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو یعنی نکاح ایک ایسا اصول ہے ایک ایسا ضابطہ ہے کہ مرد اور عورت اس کے ذریعے اس نسل کے لیے جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون مدد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق پیدا کر سکتے ہیں بالکل صحیح علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام سے قبل نکاح کا کیا تصور تھا بسم اللہ اسلام سے قبل نکاح کا تصور وہ دور ہی زمانہ جاہلیت کا ایک مہورہ ہے کہ شتر بحاذ یعنی جی. کوئی اصول نہیں ہے زندگی کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جی. تو قانون ضابطہ طریقہ تو اسلام نے بیان کیا تو عورتوں کے ساتھ معاملات میں اور ان کو عزت اور شرف دینے میں جو مقام اور منصب قانون کے تحت اسلام نے دیا ہے وہ اس سے پہلے تو یکسر گویا کہ مفقود ہے جو پایا ہی نہیں جاتا زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کا کوئی تصور کس اعتبار سے ہو تو آپ نے خطبے کے تقریر میں ہی اپنی ارشاد فرما دیا کہ وہ تو ایسا بہرا روی کا دور تھا کہ چاہے وہ ایک شادی کریں دو شادی کریں تین کریں چار کریں پانچ کریں دس کریں اس سے زیادہ کریں اور عورتوں کو ایک بھیڑ بکری کے مانند یا ایک ماہورے کے طور پر جس طرح اس زمانۂ جاہلیت میں جو ہوتا تھا کہ پاؤں کے جوتے کے مانند کہ پاؤں کے جوتے کی جب تک ضرورت ہے اسے استعمال کیا گیا بعد میں پرانا ہونے کے بعد یا خراب ہونے کے بعد پھینک دیا گیا لیکن دس پندرہ بارہ شادیاں اور وہ جبر کے ساتھ زبردستی کے ساتھ دھاندلی کے ساتھ بلکہ الگ ہوا کرتا تھا جی وہ ایک الگ معاملہ ساتھ جی وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے لیکن آزاد عورتوں کے ساتھ ایک غاشبانہ رویہ ایک ظلم اور ستم والا رویہ کہ نہ اس کی اداد رسی کہیں پرو سکے نہ اس کے لیے کوئی تحفظات ہیں لیکن شریعت متحرہ نے جب اس پر حد بندی فرمائی اور انسان کی جذبات اور فطرت اور نفسیات کے عین مطابق جب اس پر کلام کیا تو دیکھیں شریعت مطرہ نے جس طرح کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ پہنچے ان کے گھر دس دس بارہ بارہ بیویاں تھیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے اعتدال کا جو پیمانہ ایک عام انسان کے لیے تھا وہ چار تھا تو آپ نے شاہ فرمایا کہ چار بیویاں اس کے علاوہ چا... دس اگر ہیں تو ہم اسے جس کو پسند کر لو چار کو رکھ لو باقی کو طلاق دے بلکہ ترمیزی کی حدیث آپ کی بات آگے بڑھتی ہے کہ غیلان بن سلمہ تقفی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی ردبی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار کو رکھ لو اور باقی کو فارق کر لو بات کو اور آگے بڑھاتے مودی صاحب کہ بیسکلی اگر ہم اس کو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ بات کو سینٹرلائز کریں کہ اسلام نے نکاح کا جو جی مطلب ترغیب کا معاملہ ہے وہ کیوں کر کیا یا اس کی وجہ اس کے کی پیچھے کیا تھی دیکھیے یہاں پر نکاح کا نکاح کی ترغیب کیوں دی گئی اس کا ریزن کیا ہے جس طرح کہ قرآن پاک میں آپ نے آیا کوٹ کی فن کے مسئلہ و روبا کی نکاح کرو جو عورتوں میں سے تمہیں بھائے چاہے وہ ایک دو تین چار چار کی حد مقرر فرما دی اب نبی کریم علیہ سلاط و کے فرمان کی جانب چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ السلام اس فرمان پہ جائیں گے مفتی صاحب تھوڑی سی تشنگی ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ سرکار کے فرمان کے ساتھ ان حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سوقفے کے بعد گزرا کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اس موضوع کے ساتھ جس کی ضرورت ناظرین آج ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ ہے اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بالکل ضرورت نہیں یعنی ایک مسلمان کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب جن کے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی سہیل رض صاحب اور آخری میں تشریف فرمائے جناب غلام مصطفی قادری صاحب وقت کی ناظرین بہت کمی رہتی ہے اسٹارٹ ٹائم میں لیکن ضرور انشاءاللہ اس ایوان میں آپ کی کالس بھی شامل کریں گے آپ کے سوالات اور آپ کی نعتوں کی فرمائشی بھی انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سرکار کا فرمان لیکن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آکا علیہ السلام کا فرمان ہمیں تعلیم دے رہا ہے فرمایا منیش تتوا عامن کمل باعطا کہ تم میں سے جو قوت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے تو اس نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہو فائدہ کیا ہے اس میں سلام کرتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے اور اس پروگرام کے سب سے پہلے کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام حضور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ہلو ہلو السلام علیکم جناب میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی اس حساب کیا کہہ رہے تھا تو فرمایا کہ من خم البرا تی تجوش کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے نکاح کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا معاشرتی طور پر سماجی طور پر تو فرمایا کہ فعین نہ ہوں عدد و احسافر اس لیے کہ نکاح کرنا تمہا تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری شرم کی بھی حفاظت کرتا ہے हुँ. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ من لگ نہیں سکے کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعال ہی تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے فعین و یہ روزہ اس کے لیے ڈال بن جائے گا تو یہاں پر اگر ہم نکاح کی ترغیب پر غور کریں تو ترغیب اس لیے دی گئی تاکہ معاشرے کو گناہوں سے بچایا جا سکے معاشرے کو ناجائز تعلقات سے بچایا جا سکے اور ایک انسان جو کہ بعض اوقات شیطان کی, شیطان کی باتوں میں آ کر بےراہ رابی کا شکار ہو سکتا ہے تو دین اسلام نے اسے تحفظ فراہم کیا ہے. یعنی دو باتیں آپ کی بات سے میں خز کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جی نکاح کا جو مقصد ہے کہ دو ہمیں باتیں سامنے آتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہبا نکاح کی کیا صورت تھی مفتی صاحب اور مہر جو مطلب ان کا مقرر ہوا تھا, میں چاہوں گا مختصر ان وہ بیان کیا تھا. سورہ نساء کی پہلی آیت یا خلا کا فرمائے کہ اے لوگوں تم ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک یعنی حضرت آدم سے پیدا فرمایا پھر ان کی بائیں پستی سے حضرت حو علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہوا علی السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ آدم علیہ الصلاۃ و کو سکون اور اطمینان تمامیت حاصل ہو تو دونوں کا نکاح آپس میں اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا اور دونوں کا نکاح اس لیے ہی فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اطمینان اور سکون حاصل ہو اب رہا یہ کہ مہر کی صورت کیا تھی تو کسیم نے کسی جو ہے وہ اقوال بیان کیے ہیں لیکن جو بڑا ہی پیارا ایمان افروز قول ہے مم. وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اعظم علیہ سلاط والسلام اور حضرت حو علیہ السلام دونوں کے مابین جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ نبی کریم علیہ سلاط وسلام اور دولت السلام درود تھا کچھ تعداد ہے اچھا اس میں یہ بھی تھا نا مفتی صاحب کی حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر دو تو انہوں نے فرمایا تھا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے میں تو مختصر ہوں پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب پہ وہ بیس مرتبہ درودے پاس یہ ہو کہ جس کے پاس اس معاشرے پر میں سے منتقل نہیں کریں گے لیکن آدم علی سلاق و اسلام بظاہر دنیاوی زندگی نہیں گزار رہے تھے جنت تشریف فرما تھے اپنے کوئی شے پاس نہیں تھی یا علا میرے پاس کوئی شے نہیں تو کوئی شے نہیں تو درود پاس تمام اشیا کے مقام علامہ صاحب اگر میں ایک جملہ آپ کی اجازت ہو تو میں عرص کروں اور اس کی آپ یا تو تصویر فرمائیے گا میرے مطلب چونکہ میں اپنی دانش کے مطابق سوچ رہا ہوں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نسل انسانی جو آج تک حلال ہے وہ درود پاک کا صدقہ ہے کیونکہ درود پاک اگر مہر منتخب نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ معاملہ جو ہے وہ جائز نہ ہوتا بہت خوبصورت بات فرمائیے میرا استفر کلام فرمائیے جس کے ماخذ کو آپ نے ذکر فرما دیا اس لیے کہ کائنات کی وجود یہ کائنات کی بقا اور کائنات جو منسل شہود پر آئی ہے جسر باز احادیث میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم علی سلاط ہی کے لیے بنائی گئی ہے کیا ہوا اور نسل انسانی جو ہے اس کائنات کی سب سے بڑی زینت ہے ٹھیک ہے اور اس کائنات کی اصل ذاتِ رسالت ہے تو جو کائنات بنائی گئی ان کے لیے تو یہ بزم سجائی بھی ان کے ذکر کی گئی یعنی درود پاک جو ہوا دراصل وہی اسی, اسی کا اعجاز ہوا کہ آج نسل انسانی جو ہے جی ہاں نسل حلال جو, جو ہے جسم کے مانند ہیں ان کے جسم میں روح ذکر مصطفیٰ کی ہونی چاہیے हुँ اگر हुँ وہ خدا کی بارگر مقبولیت چاہتے ہیں اور نسل انسانی جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی زینت ہے اور کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے ملی صلاح اسلام کے لیے ہے تو نسل انسانی کا ذکر ہی ذکر مصطفیٰ کیا جی بات ہے ماشاء اللہ, اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے اسٹارٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہردل عزیز شخصیت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سوری رضا امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ناخا محترم جناب غلام مصطفی قادی صاحب بات یہ ہے ناظرین کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک سے شادیاں اس معاشرے کی اب ضرورت کیوں کر بنتی چلی جا رہی ہیں حکم چندر کمار کا ایک جملہ میں کوٹ کر کے اس کے بعد میں غلام مصطفیٰ کے پاس چلوں گا لیکن بہت تاریخی باتیں ہیں ناظرین جو آج سرکار کے کردار کے حوالے سے ایک غیر مسلم جو ہے کس انداز سے تسلیم کرتا ہے اس کو ذرا دیکھیں وہ کہتا ہے کہ عالم شباب میں آج صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم تازہ شادی کے بعد کئی کئی روز تک تسکیاں نفس اور ریاضت کشی میں مجھول رہتے تھے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا جتنی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقد میں آئیں سب کی سب بیوا تھی ان حالات پر فردن فردن غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شادیاں نکاح یعنی جو نکاح تھے وہ صرف نکاح کے خاطر نہیں تھیں بلکہ کسی اخلاقی ذمہ داری کو ادا کرنے کی خاطر تھی یہ جملے ناظرین ایک غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتا ہے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس پہ کلام کریں گے غلام مصطفیٰ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورت بجانا is done. میری بے کلی تو دیکھو ذرا ذائبہ ذرا رو ذائن نبی کا مجھے راستہ بتا مصف ڈرے مصف پاکستان ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنوب حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ ناظرین تشریف رکھتے ہیں علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی سہیل جدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے جناب غلام مصطفی قادری صاحب اس ایوان کے دروازے جناب آپ کے لیے کھولتے ہیں اور دیکھیں اس وقت سب سے پہلے کارر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم السلام علیکم سنت بھائی وعلیکم السلام جی سلام کو سلام میرا بول رہی ہوں انڈیا سے پور ہندوستان से جی فرمائیے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جن خواتین کے مطلب شوہر ان کو پاکٹ منی نہیں دیتے ہیں مطلب گھر کے سبھی اقراجات پورے کرتے ہیں اور پاکٹ منی ان کو نہیں ملتی ہے تو اس بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ وہ لوگ مطلب ان کی بغیر اجازت کے پاکٹ منی ان سے لے سکتی ہیں ان کی مطلب پاکٹ سے نکال سکتی ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں اگر نہیں نکالیں تو پھر وہ کیا کرتے نہیں مسئلہ بڑا سنگین ہے پاکٹ منی جو ہے وہ دینی چاہیے شوہروں کو نہیں دیتے تو پھر وہی بات ہے کہ ایک راستہ کھلتا ہے کہ بغیر اجازت کے نکالے جاتے ہیں پیسے بہرحال شریعت کیا کہتی ہے مفتیان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پہلے اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے کہ پاکٹ منی جو ہے وہ خواتین کو نہیں دیا جاتی عجیب مسئلہ ہے اور شوہر کے لیے مطلب اچھا بھی نہیں ہے کہ شوہر جو وہ پاکٹ منی نہ دے اب یہ انہوں نے بتایا مسئلہ یہ پوچھا کہ باقی اخراجات پورے کرتے ہیں لیکن پاکٹ منی نہیں دیتے میں ان کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتی تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ لے سکتی ہے لیکن وہ تو پھر ایک جھگڑا صبح میں نہیں پیسے رات کو گن کے رکھ جھگڑا ہزار روپے جیب میں تھے وہ آٹھ سو روپئے تو پھر جگہ بالکل بھی نہیں ہوگا شور کو یہ پتا ہے کہ میری بغل جگہ اگر لے گی تو بیوی ہی لے گی اچھا اچھا آپ سید صاحب آپ کی جانب باتیں یہ فرمائیے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ صاحب ایک سے زائد نکاح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی دیکھیے اس میں ایک تو نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اصلا انسان کی نفسیات کے قریب ہیں مرد اور عورت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ کسی اصول اور کسی ضابطے اور کسی اخلاق کے پابند نہ ہوں تو پھر ایک دنیا میں انتشار درندگی بہینیت اور اس کی الغار ہو جائے گی اب عورت اور مرد جب ایک آسمانی دین کے پابند ہو جاتے ہیں تو ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اصول فلو تمام اس رب کریم کے حکم کی پابند ہو جاتی تو اس کے بعد ایک معاشرے کے اندر اصلاح جس پر گادی سے پاک مفتی صاحب نے پڑھی تھی کہ جناب اگر تم چاہتے ہو اور یہ طاقت ہے کہ تم گھر بساؤ تو پھر تم نکاح کر لو یہ نفسیاتی پہلو بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس تمام دنیاوی اسباب موجود ہے اور تم چاہتے ہو کہ میرا گھر آباد ہو میرے اہل خانہ ہو اہل ویال ہو کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر وہ تمام چیزوں کی محبت اولاد کی محبت تھے، بیوی کی محبت ودیت کر دی گئی ہے تو نبی پاک میں فرمایا کہ تمہارے پاس اس چیز کی استطاعت ہے تو تم گھر بسانا چاہتے ہو تو گھر بساؤ اور فرمایا کہ یہ استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم جو ہے گھر بسانا چاہتے ہو لیکن اس کے تمام اسباب مہیا نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر تم گویا کہ گھر بسا کر اس میں فساد دپانا کر دو کہ جب مال نہیں ہوگا کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو لڑائی جھگڑے کی غلط فضا روزہ رکھو اپنے تو روزہ رکھو اور اپنے نفس کو اس چیز سے کثر نفسی کرو اور اس میں نفس کو جناب دیا کہ اس کے جذبات کو اس سے توڑو تو کثرت ازواج سے معاشرے کی صلاح ہے معاشرے کی صلاح ہے اور یہ بیرار ابھی نہیں ہے جس طرح کا آپ نے فرمایا کہ ہماری کئی بہنیں جو رشتوں کے منتظر ہیں خوبصورت ہے خوبصورت ہے, خوبصورت ہے، تعلیمی یافتہ ہے لیکن جناب اس چیز کو ایک مایوب سمجھ لیا گیا اور جس کی وجہ سے جناب ایک بہت بڑا سویدان آ گیا اور قرآن میں وہی کہا کہ تم چار تو نکاح کر لو لیکن جب تم ان میں اعتدال قائم رکھ سکو اور تمام ایک سے زیادہ اگر متعدد نکاح کرنا چاہو تو ان میں اعتدال ان کے حقوق ان کے نام و نفقع ان سے محبت ان کی عزت ان کا رکھ رکھاؤ تمام کو ایک ساتھ رکھ سکو تو یقیناً معاشرے کی صلاح کا بہت بڑا ذریعہ تو دو دو تین تین اور چار چارنا چار پھر ایک سے پہ اتفاق اچھا لیکن مفتی صاحب قرآن کی انہیں آیات میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے کہ مگر تم انصاف نہ کر سکو گے اس پہ ہم کلام کرتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کال بھی شامل کریں گے السلام علیکم یہ کال بھی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ مگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو یہ تو بات حتمی ہو گئی کہ انسان جو ہے ایک سے زائد اگر شادیاں کرے گا تو انصاف نہیں کر نہیں ایسا نہیں کہ یہ فرمایا گیا ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے بلکہ یہ فرمایا فعی خف تم اللہ تعالیٰ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں برپا کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے ٹھیک ہے یہ فرما دیا اب شاہ صاحب نے بڑا تفصیلی گفتگو فرمائی لیکن میں اس میں اپنی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج نہ ہو اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو معاشرے میں فساد کیا برپا ہوتا ہم ذرا ان نقطوں پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے غور کرتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے سات ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد اس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے اس ایوان میں ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام <سلام> <سلام> جنید بھائی میں آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہوں جی ہما ملک ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور صاحب کو مفتی صاحب کو غلام مصبحہ بھائی کو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی پلیز میری کال میں ڈراپ کیجئے میری بات پوری کال بالکل ڈراپ نہیں ہوگی اور ایک فرمائش کریے ناک کی پہلے میں ناک کی فرمائش کر دوں <مید> پلیز غلام صبح بھائی مجھے آپ کو نام سناتے ہیں زہر عزت اعتلائی محمد گا اور ضرور گا میں کیا سوال کرنے بھائی ہیلو جی فرمائیے جی uh, میں نے فرمائی کی اتن... کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں جب دوسری یا تیسری شادی خواہش مند ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی شادیاں کی تھی اور یہ سنت ہے جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزہ شادیاں کی تھی اور یہ لوگ اپنے ذاتی وکاقت کے لیے کرتے ہیں تو کیا ان کا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے جائز ہے کہ نہیں دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ انہیں سال کے بعد یا سال کے بعد کوئی اور پسند آ جائے تو ان سے شادی کر لیتے ہیں تو انہوں نے تو پسند کی شادی پہلے بھی کی تھی بعد میں پھر پسند آ گئی تو اس سے کر لی اور پھر پہلی بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں ہوتے تو ایسے میں ان کے لیے کیا حکم ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ شوہر کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اجازت دینی ضروری ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے چوتھا سوال آخری یہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے نہ انہیں صحیح وقت دیتی ہے نہ گھر میں انہیں کھانا وغیرہ صحیح طور پر دیتی ہے گھر بھی صحیح میں ضرورت پوری کرتے وہ شادی کر سکتے ہیں آپ نے چوتھا سوال جو ہے وہ مردوں کے حقوق سے متعلق کیا ہے باقی تین آپ نے خواتین کے حقوق کے متعلق کیے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی پہلے کچھ بات کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بنائیے بہن نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ جو لوگ دوسری تیسری شادی کرتے ہیں اور پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ جی نبی کریم علیہ رہے ہیں نے بھی کی تھی دیکھیے اپنی شادی کو آقا علیہ سلاط و السلام کی شادی سے ان کے نکاح سے جو ہے وہ کمپیئر نہ کریں کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جی بالکل شریعت کے احکام کی پیروی نہیں ہو رہی اور پورا جو چہرہ ہے سنت رسول سے خالی ہے سنتوں پر بالکل عمل پیدا نہیں ہو رہا ہے لیکن جہاں شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ شادی ہم نے اس لیے کی ہے کیا علیہ اسلام کی سنت تو میرے بھائی اور سنتیں تو پوری کریں اس کے بعد پھر یہ سنت پوری کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا جو مقصد تھا بنیادی جی جی طور پہ پر کیونکہ پردہ فرمانے کے وقت جی نو ازواج تھی اور روایتوں میں نو اور گیارہ کا جو کنسٹرکشن آتے ہیں اس پہ بھی کلام کرتے ہیں لیکن بنیادی فوکس ان کا کیا تھا کیونکہ اس میں زیادہ تر بےوائیں تھیں سیدی عالم و صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے سب سے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خطیص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا <تصفح> اس وقت آپ رضی اللہ تعالی علہ کی عمر مبارکہ چالیس سال اور نبی کریم علیہ سلاحت والام کی عمر مبارک پچیس سال, اور, کریم علیہ کی عمر مبارک 25 سال <تصفح> اور وہ بیوہ تھی اب مجھے یہ بتائے کہ پچیس سال کا نوجوان ہو اور وہ بیوہ سے شادی کرے تو کیا مطلب ہوا کیا اس نے اپنی خواہشات کے تعبیر ہو کر شادی نہیں ایسی بات نہیں ہے آک علیہ رہی نے کسی نہ کسی اخلاقی پہلو کو یا بہت بڑا مقصد کا اس مقصد ہو اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ نکاح فرمائے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہا ایک قوڑی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ازواج مطالرات تمام کی تمام بیوہ ہیں اور ہر ایک سے نکاح کرنے کا کچھ نہ کچھ مقصد تھا میں کچھ کا بیان کرتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ حضرت حفصر اللہ تعالی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں تو ان سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی شف عطا کیا جائے کیونکہ وہ بھی قریبی صاحب قبائل کی جو جنگ تھی جی میں اسی بات, بات کو بھی ختم کرنے کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ آم آم تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جی تو جی ابو سفیان اسلام کے بہت بڑے دشمن بہت بڑا دشمن تو نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے جی جی جی اب ذرا سوچیے کہ میں شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا جی ذرا رسوشی اور دوسری طرف جو ہے وہ جی یہ معاملہ ہے یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ بانی اسلام علیہ اس دنیا میں امن کو قائم فرمانے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت سعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عزیز ان کو مارنے کے در پہ تھے تو نبی کریم علیہ نے وہ بیوہ تھی ان سے شادی فرمائی تاکہ فتنہ جو رفا ہو اور حضرت سعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات ہیں ان کے اطراف میں آکا علی سات وسلام نے ان سے نکاح فرمایا اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات کہ حضرت جویلی رضی اللہ تعالی علہ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ آکا رہی ساتو السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی یا رسول اللہ میرے والد جو حارض تھے وہ بہت بڑے سردار تھے اور اب مجھے غلام بنا لیا گیا تو آپ جو ہے وہ کتابت ادا کرنے لیں تاکہ میرا معاملہ آسان ہو جائے تو نبی کریم علیہ سلاط و السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں تو آکا رہی ساتو نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا اس کا آپ پسم منظر دیکھیں پسم منظر پر بات کریں گے مفتی صاحب نار بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا پس منظر کیا ہے اس پہ کلام ہوگا اب ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختلف خواتین وزرات اسٹارٹائن کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم Paulo. ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں मैं بات کر رہی ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں مطلب حیدرآباد سے جے فرمائیے میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتی ہوں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جس کے چار نکاح ہو چکے ہوں وہ اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پہلے ہی چار نکاح ہو چکے ہوں یعنی کہ وہ اس کا پانچواں نکاح ہو تو کیا یہ جائز ہے نہیں میں سمجھا مطلب مرد پانچواں نکاح کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں عورت कर نکاح مطلب اس سے پہلے وہ طلاق لیتی رہی جی وہ طلاق یافتہ ہوتی گئی ہو اور وہ ان کا اور پانچواں نکاح ہو دوسرا سوال کیا عورت چار نکاح کر سکتی ہے تیسرا سوال اگر اولاد نہ ہو خاص طور پر بیٹا تو لوگ نکاح توڑ دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے بہراف ایک غیر انسانی سلوک ہے ضرور ہم کلام کروائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزواد کے جو شادیوں کے ان سے جو نکاح فرمایا تو ان کے قبیلے کی کتنی خواتین ایسی تھیں کہ جو قید تھیں اور باندیا بن چکی تھیں تو آقا علیہ سراط وسلام نے جب ان کو اپنے نکاح میں لیا تو تمام صاحبا نے سوچا تمام مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو یہ ہماری جو ہے وہ آ... ماں بن چکی ہے جتنے قبیلے کی خواتین تمام کو تمام صحابہ نے مسلمانوں نے آزاد کر دیا اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے وہ امات المؤمنین سے جو آپ نے شادیاں فرمائیں سب کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا یہاں پر تمام فقائے اکلام نے باقاعدہ غیر مسلم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم علیہ حساب اسلام نے اپنی ذاتی خاطر شادیاں نہیں فرمائیں بلکہ معاشرے کے فوائد کی خاطر جو ہے وہ شاد شاد شاد شاد میں لنڈن ہے ان کے پیش کروں گا جو اسی سے کنسرن ہے کہ جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ معذم میں ایسا نہیں بلکہ انہوں نے کیوں کیا وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا غلام مصطفیٰ ناصر رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناد سونا تو جب کیا سوانی not